فوراً کے جو احوال تھے اس میں سے بہت بات کا ذکر ہوا اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ آپ نے یہود علماء یہود کی آپ کے پاس آمد آپ کو پہچاننا اور ان میں سے جن کی طبیعت میں سلامتی تھی انابت تھی رجوع اللہ تھا توفیق تھی انصاف تھا ان کا آپ کو پہچاننے کے بعد ایمان لانے میں ذرہ برابر تعامل نہ کرنا اور جن کی طبیعتوں میں کجی تھی ٹیڑ تھا توفیق نہیں تھی اناد تھا جد تھی بغض تھا ان کا پہچان جانے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہنا اور انکار کرنا اس پہ حضرت عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اپنی قوم کے مزاج کو باقاعدہ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا اس کے اوپر بات ہو گئی تھی پچھلے جمع جس طرح یہودیوں نے آپ کو پہچانا ایسے ہی عیسائیوں نے بھی آپ کو پہچانا تھا اور عیسائیوں کی پہچان کے واقعات آپ نے بہت شروع سے سن لیے ورقب ابن نوفل اس کے بعد بخیرہ راہب اس کے بعد نستورہ راہب اس کے بعد مختلف مواقع کے اوپر ایک واقعہ میں یہاں پہلے تو بیان کر چکا ہوں کسی جمعے کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے لیکن وہ چونکہ اس تسلسل کے اندر آ رہا ہے تو دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں چیزیں مجھے دوبارہ اس سے بیان کرنی پڑتی ہیں کہ چونکہ یہ سیرت جو پچاس لیکچرز کے اندر مکمل کی جا رہی ہے اللہ تعالی کی تفیق سے تو چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تو ایک تسلسل جو لوگ یہاں پہنچ نہیں پاتے الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھتے اور سنتے ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پر اور دیگر ذرائع سے اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں باہر کے ملکوں سے بہت پابندی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ اگلا لیکچر کب اپلوڈ کیا جائے گا تھوڑی ہمیں تاخیر ہو ان کے بار بار ہمیں پیغامت پوری دنیا سے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک اگلا لیکچر اپلوڈ نہیں ہوا تو اس لیے اس تسلسل کے اندر بعد دوبارہ اگر آ جائے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے عیسائیوں میں جو سب سے مشہور ایک اسلام تھا یہ حضرت سلمان فاسی باہر بیٹھ جائیں باہر ہی بیٹھ جائیں باہر بیٹھ جائے تشہیر کے اندر جگہ نہیں ہے باہر بند کر دیا کریں دروازے دروازے لاک کرتے ہیں اور آپ حضرات سے باپاررض کرتا ہوں اس بات کو کہ جب اندر جگہ رہا ہوں تو باہر بیٹھا کریں اندر آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان میں ایک حضرت سلمان ال کی عمر کے بارے میں اقوال تو بہت سارے ہیں اللہ زہبی بہت مشہور محدث ہیں اور ان کی تاریخ اسلام پر اور اسماع الرجال پر بہت ساری کتابیں تو ذہبی کہتے ہیں کہ جتنے اقوال سلمان فارسی کی عمر کے بارے میں ہیں یعنی بعض مورخین کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا زمانہ دیکھا تو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پونے چھ سو برس پہلے بہت بڑی عمر بندی ہے بعض کہتے ہیں، نہیں عیسی علیہ السلام کا نہیں دیکھا ان کے جو ہیواری تھے یعنی براہ جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کا زمانہ دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں، تین سو سالوں تھی کچھ کم و بیش علامہ زہبی کی رائے یہ ہے کہ یہ عمر جو تھی جاو سلمان فارسی کی ڈھائی سو برس کم سے کم بالاتفاق اتفاق کہ سب لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کم و بیش کہ ڈھائی برس عمر جناب سلمان فارسی کی ہوئی اچھا ان کو سلمان سلمان ان کا نام ہے ان کو سلمان الخیر بھی کہتے ہیں یعنی سراپا خیر جس کو بہت خیروں سے نوازا ایک آتش پرست گھرنے میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ پاک میں ان کو زمانے کی جو بھی ہدایت کی شکلیں تھیں ان سالوں تک ان کی رسائی ہوئی تیسری جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ غزہ خندق میں جو خندق کھو دی گئی تھی وہ آپ کی تجویز کے اوپر آپ مشورے کے اوپر کھودی گئی تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے عرب کے ذہین ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا یہ خاندان ذہین لوگوں کا بہت جنگی مہارتوں کو سمجھنے والے ان کے والد بھی ان کے دادا بھی پھر ان کے بیٹوں میں سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حکمت فراست اور سیاست کے امام تھے تو جب انہوں نے ان کو دیکھا خندق دیکھی تھی سفیان نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جنگ کا کوئی عربی طریقہ نہیں ہے یعنی عرب اس کی جنگ نہیں کرتے خندق کھودنا یہ،, یہ کوئی عجمی طریقہ کار ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کی داستان بخود بیان کیا اور ایک ان کی اور وجہ شہرت کے لئے یا ایک بات جن کے بارے میں آتی ہے کہ جب عرب میں ہر کوئی اپنے باپ دادا یا قبیلے کا ذکر کیا کرتا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں میں فلاں کا بیٹا ہوں تو سلمان اپنی نسبت بس اسلام کی طرف کرتے تھے ان کا مشہور جملہ ہے کسی نے اسلام میں اسلام کا بیٹا ہوں تو وہ اپنی کوئی ان کے پاس اس طرح ذکر کرنے کے لئے حالانکہ ان کے والد خود ان کی روایت کے مطابق بڑے مالدار آدمی تھے اپنے گاؤں کے اپنے علاقے کے بڑے مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے معروف آدمی تھے سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فارس کا رہنے والا تھا اس لیے فارسی ہی کہلاتے ہیں اور میرے والد صاحب جو تھے وہ ہم ایک آتش پرست گھرانے کے سے ہمارا تعلق تھا پجوس کہتے ہیں ان کو مجوسی تھی مذہبن اور کہتے ہیں کہ ہمارا ایک آتش کدہ تھا اور وہ اس میں آتش پرستوں میں یہ بات بڑے فخر کی سمجھی جاتی ہے کہ اپنے آتش کدوں کی آگ بجھنے نہ دے کیونکہ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو آگ بجھ گئی تو گویا کہ ان کا خدا بجھ گیا تو آگ ہمیشہ جلائے رکھتے ہیں اور بعض ایسے آتش کدے تھے جن میں سینکڑوں ہزاروں سالوں سے آگ جل رہی تھی مستقل اس میں آگ کا اہتمام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ہمارا ایک اپنا آتش قدا تھا اور مجھے میرے باپ نے اس کا نگران اور محافظ بنایا ہوا تھا میری ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اس میں آگ بجھنے نہ دی جائے کہنے لگے کہ میں ایک دن جا رہا تھا کہیں پر اور تو مجھے رستے میں ایک کلیسا نظر آیا گرجا نظر آیا تو میں نے دیکھا کہ اندر کوئی آوازیں آ رہی ہیں تو میں اندر گیا تو وہ نصارہ کا ایک محبت تھا اور وہ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے کوئی اپنی عبادت کر رہے تھے نماز میں مشغول تھے جو زمانے کی نماز تھی تو کہنے کہ مجھے ان کی عبادت بڑی پسند آئی اور میں نے تو صرف آگ کی عبادت دیکھی تھی پہلی دفعہ میں کوئی اور عبادت دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اووری سے بہت پہلے کا زمانہ ہے تو کہتے ہیں میں وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور مجھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے انہوں نے کچھ اپنے دین کی تفصیلات بیان کی تو کہنے لگے کہ میں جب گھر واپس آیا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں رہ گئے تو میں نے کہا کہ میں ایک لوگوں کے پاس گیا تھا اور ان کا دین میں نے دیکھا اور ان کا دین ہمارے دین سے بہتر تو میرے والد صاحب کو بہت سخت افسوس ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر بے دین بندہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ ہرگیز نہیں ہمارا دین جو ہے وہ نصارہ کے دین سے بہتر ہے میں نے پھر تھوڑا اس پر کو بات کی تو انہوں نے اس کے اوپر میرے والد صاحب نے مجھے بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا گھر کے اندر اس خیال سے کہ دوبارہ نہ نکلے ان کے جانے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس ان پادریوں سے کہلے یا جو بھی وہاں پر راہب, راہب تھے ان راہبوں سے میں نے پوچھا تھا کہ تمہارے دین کا مرکز کا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کا جو مرکز ہے ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ ملک شام میں ہوتے تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ملک شام کی طرف جاؤں اور اس دین کے بڑے لوگوں کو دیکھوں وہ کون لوگ فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے میرے والد نے قید کر لیا تو میں نے میرا ایک ملازم تھا اور میں نے اپنے اس ملازم کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ میرا پیغام پہنچا دے انہی راہبوں کی جانب اور ان سے جا کر یہ کہے کہ جب آپ کا کوئی قافلہ یا پہ کوئی لوگ شام کی طرف جا رہے ہوں تو مجھے اس کی مجھے اس کی اطلاع کر دیں کسی طریقے سے اسی ملازم کے ذریعے مجھے اس کی اطلاع دیں تو کہنے لگے کہ وہ انہوں نے مجھے میں قید نہیں تھا کہ مجھے ان کی اطلاع ملی کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک کافلہ شام جا رہا ہے کہتے ہیں میں نے اپنے ملازم کو آمادہ کیا کوئی رشوت وشوت دی یا جو کچھ بھی کیا تو اس پر کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کھول دیا اور میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ میں ملک شام پہنچ شام پہنچا یعنی فارس سے شام چلے گئے کہتے شام پہنچا تو میں ان سے میں نے وہاں جا کے معلومات کی کہ سب سے بڑا راہب سب سے بڑا ان کا مذہبی پیشوا کون ہے تو کہتے مجھے جس بندے کا بتایا گیا تو میں اس کے پاس جا کر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں دین سیکھنا چاہتا ہوں اس دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو اسے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا سلمان کہتے ہیں کہ وہ بندہ کوئی صحیح آدمی نہیں تھا بظاہر وہ راہب تھا دنیا سے بے رغبت تھا اور در حقیقت بہت بڑا دنیا دار تھا تو کہتے ہیں میں وہیں پر تھا کہ اس کا انتقال ہوا اور لوگ آئے اس کے پاس تو میں نے لوگوں سے کہا کہ تم جس کو بہت بڑا راہب سمجھتے ہو اور تم اس کو پیسے دیا کرتے تھے خرچ کرنے کے لیے اللہ کے رستے میں وہ سارے پیسے جمع کرتا تھا اور سارا سونا چاندی جمع کرتا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کی اس کوٹڑی کے پیچھے ایک کوٹھڑی ہے اس کو کھودو اس کے اندر مٹکے پڑے میں چونکہ میں تو ساتھ رہتا تھا مجھے تھا اس کے اندر مٹی کے مٹکوں کے اندر وہ ساری دولت پڑی ہوئی ہے جو مختلف وقتوں میں لوگوں نے اس کو اللہ کے لیے دی تھی وہ اس نے اپنی خزانہ بنایا تھا کہتے جب یہ میں نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے واقعی جا کر اس کوٹڑی کو کھودا اس کے اندر سے اتنی مٹکے نکلے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تو لوگ بڑے غصے کے اندر آئے اور اس کی لاش جس کو وہ بڑے اعزاز اور احترام کے ساتھ دفنا چکے تھے اس کو دوبارہ نکال کر جلا دیا اور بہت ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ سنسار کیا اس کی جگہ کہتے ہیں کہ پھر ایک اور عالم ایک اور بندہ اس کی جگہ پر آیا سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اب جو بندہ اس کا آیا اس کا جو جانشین تھا کہتے ہیں وہ انتہائی نیک عبادت گزار اور زاہد اور حقیقی معنوں کے اندر ایک راہب تو کہتے ہیں مجھے اس سے اس قدر محبت ہوئی میں اس کے ساتھ رہا میں اس کی اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو یا دنیا سے اس کی بے رغبتی کو میں نے اتنا دیکھا تو کہنے لگا کہ ان کی زندگی جتنی تھی میری گزری جب ان کا آخری وقت آیا کا عالم ان پہ گویا تاری ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ مجھے یہ وسیعت کیجیے یہ بتائیے کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جا کے رہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد موسل عراق کا جو مشہور شہر آج بھی اس کا نام موسلی تو موسل چلے جاؤ وہاں کا جو راہب میں بڑے وہ بڑے اللہ والے تو ان کے پاس رہو تو کہتے ہیں کہ میں ادھر چلا گیا اس کے بعد کہتے ہیں ان کی زندگی ساری میں ان کے ساتھ رہا ان کے جب انتقال کا وقت آیا میں نے پوچھا کہ میں کہاں جا کر رہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ نصیبین ایک شہر ہے تو کہا کہ تم ادھر جا کے رہو اور اس کے راہب کے پاس میں اس کے پاس رہا کہتے ہیں اس کے انتقال کا وقت آیا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ایک اور شہر ہے کہاں کہ پر بھیج دیا تو کہا کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا اس سے اندازہ لگائیں کہ نہیں کتنی لمبی عمر تھی کہ یہ شام والا بھی فوت ہوا موصل والا بھی فوت ہوا عموریہ والا بھی ف... نصیبین والا بھی فوت ہوا عموریہ والا بھی فوت ہوا اب کہتے ہیں جب اس کے وفات کا وقت آیا تو میں نے ان کو سارا بتایا میں ان کو کہ میں اس طرح شام سے میرا سفر شروع ہوا تھا اور پھر میں موصل میں رہا پھر میں نصیبین میں رہا پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں اب آپ بظاہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں بتائیں میں کس کے پاس جا کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ اس وقت کوئی ایسا عالم عیسائیت کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی طرف میں تمہاری رہنمائی کروں تمہیں ریفر کروں تمہیں بھیجوں اس کی طرف البتہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور بجائے اس کے کہ اب تم عیسائی راہبوں کو ڈھونڈو اور تم ان کے پاس جا کر رہو تم اس سرزمین کے اوپر جا کر رہو جہاں پر اس آخری نبی نے اپنے ظہور کے بعد ہجرت کر کے جہاں پر آنا ہے تو تم وہاں چلے جاؤ اور وہ اسے مجھے کہا کہ اس طرح نخلستانوں کی سر سے یسرف کا پتا بتایا اور یہ کہا اس کے بعد کہتے ہیں وہ فوتوں کے کہتے اس کی تجیز و تکفین سے فارغ ہوئے اور بس میرے دل میں امنگ ہوئی کہ میں جا کر آخری نبی نے جہاں پر آنا ہے میں وہاں چلا جاؤں تو کہتے کہ میں ایک جو قافلے اس طرف جایا کرتے تھے تو میں نے ان میں سے ایک سے بات کی میں نے کچھ اس عرصے کے اندر کچھ میں جانور وانور پالتا تھا تو میرے پاس اپنی کچھ گائے بکریاں جمع تو میں نے ان سے کہا کہ جب کوئی قافلہ جانے والا ہو یسرف کی طرف تو مجھے بتائے تو کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ کہتے ہیں تیار ہو گیا اور اس سے میری بات ہوئی میں نے ان کو کرائے کی مد کے اندر اپنی بکریاں اور اپنی بھیڑیں اور اپنی گائے وغیرہ اس کو ان کو دے دی کہ وہ مجھے اس کے عوض میں یسرف تک پہنچائیں گے کہتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ تھے مجھ سے کرایہ بھی لیا اور چونکہ میں اکیلا تھا اور تنہا تھا وہ بہت سارے لوگ تھے تو مجھے غلام بھی بنا لیا اور مجھے لے جا کر یسرف کے بازار میں بیچ دیا حالانکہ میں آزاد تھا اور میں یہاں پر آیا تھا کہ وہاں پر ایک یہودی نے مجھے خرید لیا ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یسرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دس بار بکا ہوں مختلف لوگوں کے ہاتھ میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک, ایک کے ہاتھ میں لوگ بیچتے رہے خریدتے رہے جس غلام ہوتے اب خدا جانے یہ کتنی مدت ہے جنہوں نے میں گزاری ہے کیونکہ راہب نے یہ کہا تھا کہ ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا اس کا مطلب ہے ادھر آپ کا ظہور ہوا ہوگا مکہ میں پھر آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر ترہر برس گزارے ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ نے ہجت فرمائی ہے تو یہ سارا زمانہ اس کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مدینہ میں گزرا ہے یس کہتے ہیں اس کے بعد مجھے وہ جو عموریہ والا راہب تھا اس نے مجھے تین باتیں تین علامتیں بتائی تھیں اس نے کہا جب میں نے ان سے پوچھا کہ جو آخری نبی آئیں گے تو میں پہچانوں گا کیسے ان کا تین باتیں دیکھ لینا ایک یہ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے صدقہ نہیں کھائیں گے دوسرا یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے کوئی ان کو ہدیا دے تو ان کو قبول کریں گے تیسرا یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کی یہ تین علامتیں دیکھ لیں کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں جس اب اپنے آخری جس آقا کے پاس تھا تو میں اس کے باغ میں کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا جو مزدوری جس طرح اپنے اپنے اس کے مالک کے کہنے کے مطابق میں اوپر چڑھا ہوا تھا باغ کھجور کے باغ کے درخت کے اوپر تو کہتے ہیں نیچے اس میرے مالک کا میرے آقا کا چچزاد بھائی آیا اور میرے آقا سے کہنے لگا کہ تم نے یہ بنی قیلہ کے بچوں کو دیکھا بنی میں نے بتایا تھا نا کہ قیلہ نام تھا اوس اور خزرج کی ماں کا دونوں بھائی تھے چونکہ تو یہودی ان کو بہت ہی حکارت سے مخاطب کیا کرتے تھے تو کہنے لگے کہ اس کی ان کو دیکھا یہ اوس اور خزرج کو یہ آج کل اس کے پیچھے ہو گئے ہیں وہ جسے نبوت کا دعوی کیا کہتے ہیں نبوت کا لفظ سنا اور اس کی تو میری عجیب کیفیت ہوگی یعنی یوں بندہ جو سالہ سال سے انتظار میں اس کی کیا کیفیت ہوگی تو کہنے لگے میں تو ایسے لگا جیسے میں ابھی درخت سے گر جاؤں گا نیچے میں تیزی تیزی کے ساتھ نیچے اترا اور میں نے پوچھا اس سے چجزاد بھائی سے اپنے آقا کہ کے آہ... کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کدھر ہے وہ تو کہتے جیسے میں نے یہ بات پوچھی تو میرے آقا کو بڑا تعجب ہوا کہ مالکوں کی گفتگو کے اندر غلام نے کیسے آہ... انٹرپٹ کیا تو اس نے کھینچ کے تھپڑ میرے منہ پہ مارا اور مجھے کہا کہ تمہارا کیا کام ہے اس بات کے اندر جو واپس کے اندر کر رہے اور چھوڑو واپس جاؤ جو تمہیں جو کام حوالے کیا ہے وہ کرو تو کہتے ہیں میں دوبارہ اوپر آ لیکن میرا میرے کان لگے ہوئے تھے ان دونوں کی طرف کہ آپس کے کی اندر کیا بات کرتے تو فرماتے ہیں کہ جب میں انہوں نے کہا, کہا کہ میں اس نے ذکر کیا کہ وہ جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور کبا کا ذکر کیا کہ کبا کے اندر آئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک وہاں جا رہے ہیں ان کے پاس تو سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کام سے فارغ ہوا جب میری چھٹی ہوئی میں سیدھا نکلا آپ کی تلاش کے اندر تو کہنے لگے کہ جب میں گیا تو میں نے آپ کو قبہ کے اندر تشریف فرما دیکھا آپ کی پہلی زیارت میں نے کی اب مجھے تو وہ تین جو علامتیں بتائی تھیں راہب نے مجھے تو اس کی تلاش تھی تو کہتے میرے پاس کچھ رقم تھی تو میں نے وہ آپ کو پیش کی اور میں نے کہا کہ جی یہ صدقہ ہے اور آپ کے لیے ہے اور آپ کے رفقا کے لیے تو کہا کہ آپ نے فرمایا مجھ سے کہا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا لیکن یہ میرے رفقا اس کو استعمال کر لیں گے اور آپ نے اپنے رفقا میں تقسیم کر دیا کہتے ہیں جب یہ آپ نے کہا تو میری پہلی علامت پوری ہو گئی تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایک تو پوری ہو گئی کہتے ہیں واپس آ گیا پھر میں نے کچھ پیسے جمع کرنے شروع کیے اور کچھ پیسے میرے پاس جمع ہوئے تو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یہ کچھ آپ کے لیے میں ہدیہ لے کر آیا تو کہا جب میں نے ہدیہ کہا تو آپ نے اس کو قبول فرما لی تو کیا میری دوسری علامت بھی پوری ہو گئی اب کہتے ہیں مجھے تیسری علامت کا انتظار تھا تو کہتے ہیں کہ میں آ گیا اور چند روز کے بعد اب آپ مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے تو کہتے میں کہ چند روز کے بعد میں پھر آپ کی خدمت میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا ظاہر بات ہے تو مجھے پتا چلا کہ آپ بکی کے اندر تشریف فرما بکی مدین امنہ کا جو قبرستان جس کو آج جنت البکی کہتے ہیں یوزمان نے بکی کہلاتا تھا تو کہتے میں بکی کے اندر مجھے پتا چلا کہ آپ وہاں پر ہیں تو میں وہاں پر گیا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرماتے کہنے لگے کہ میں تو چونکہ اب تیسری علامت کی مجھے تلاش تھی مہر نبوت کی تو میں ایسے پیچھے کی طرف سے آیا کہ آپ کے مونڈھے میں دیکھ سکوں آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی تو میں نے کہا کوئی شاید گفتگو کے دوران آپ کے کندھے سے چادر ڈھلک جائے گی تو میں دیکھوں گا مہر نبوت ہے یا نہیں تو کہتے ہیں جیسے ہی میں ادھر بیٹھا اور جیسے میں اس ارادے سے پیچھے کی طرف آیا آپ کے تو آپ نے اپنی چادر خود ہی نیچے کر دی اس طرح تو کہا کہ جب آپ نے چادر نیچے کی اور مجھے مہر نبوت نظر آئی تو میں وارفتی کے ساتھ آپ, کے, آپ کو لپٹ گیا اور میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ آپ نے ارشاد فرمائے مجھ سے کہا کہ اب تم سامنے آ سامنے آ کے بیٹھ جاؤ مطلب تمہارا مقصد پورا ہو گیا تم نے دیکھ لی مہر نبوت تو کہتے ہیں میں اس وقت بہت خوش بھی ہوا اور انتہائی مجھے راحت بھی ہوئی اور میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور میں پھر دوبارہ اپنے آقا میں تو غلام تھا اپنے آقا کے پاس چلا گیا تو کہنے لگے کہ اور اسی وجہ سے سلمان فارسی کہتے ہیں چونکہ میں کسی اور کا غلام تھا اس لیے میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا اور میں غزوہ عہد میں بھی شریک نہیں ہوا اور واقعی آپ دیکھیں تو بدر اور عہد کے اندر سلمان فارسی کا نام نہیں آتا حالانکہ اسلام لے تو کہتے ہیں میں کسی اور کا غلام تھا ان کے اس کے پر تھا تو نہیں شریک ہو سکا کہتے ہیں ایک دن مجھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سلمان تم اپنے آقا سے کتابت کر لو کتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا سے یہ معاہدہ کرنا کہ میں اتنا پیسے تمہیں دے دوں گا یا کتنے پیسے تم لو گے کہ مجھے آزاد کر دو تو جو آکا یہ بات مان جائے اور ایک خاص رقم اس کے اوپر متعین کر دے اس رقم کو بدلے کتابت کہتے ایسے غلام کو مکاتب کہتے اور اس عمل کو کتابت کہتے ہیں وہ اصل میں چونکہ لکھا جاتا تھا یہ معاہدہ تو کتاب سے لکھ... لکھت سے یہ کتابت کا لفظ مشہور تو آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تم اپنے آقا سے کتابت کر لو مکاتبت کر لو تو کہا کہ میں نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے چالیس اوقیہ ایک بڑی مقدار ہے سونے کی وزن کی کہا کہ چالیس اوقیہ سونا دو گے اور تین سو درخت کھجور کے لگاؤ گے اور ان کو پالو گے بڑا کرو گے جب ان پر پھل لگ جائے گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے میری شرط ہے تمہارے ساتھ تین سو درخت لگاؤ گے بھی صحیح پالو گے بڑا کرو گے پہلا پھل جس دن ان پر لگ جائے گا اور چالیس سو اوقیہ سونا تو مجھے دے چکے ہو گے تم آزاد ہو جاؤ گے کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا رسول اللہ مجھے اس نے یہ کہا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے صابہ سے آپ نے کہا سلمان کی مدد کرو 300 درخت کرو تو کہا کہ کسی نے مجھے دس پودے دے دیے کسی نے پندرہ دے دیے کسی نے بیس دے دیے اور ان سارے صحابہ نے مجھے تین سو درخت اکٹھے کر کے دے دیے تو کہا کہ مجھے حضور نے فرمایا سلمان جاؤ اب ان تین سو درختوں کے لیے گڑھے تیار کرو اور ان میں پودا میں خود آ کے رکھوں گا تو کہتے ہیں کہ میں نے گڑھے تیار کیے اور جب تیار ہو گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا رسول اللہ گڑھے تیار ہو گئے تو آپ میرے ساتھ تشریف لے کر گئے اور کہا کہ آپ نے پودے خود ان گڑوں کے اندر سارے کے سارے رکھے اور کہنے لگے کہ آپ کے رکھنے کی برکت تھی کہ اسی سال ان پودوں پہ پھل لگ گیا بجائے سے کہ وہ کئی سالوں کے بعد بڑے ہوتے کہا کہ اسی سال وہ بڑے ہوئے اور اسی سال ان کے اوپر پھل لگ گیا اور میری شرط پوری ہو گئی میرے اس بندے کے ساتھ جو میں نے طے کیا تھا پھر کہتے ہیں کہ اب وہ رہ گئے چالیس اوکیا تو کہنے لگے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ایک انڈے کے برابر سونے کی کوئی ٹکڑا سونے کا ایک پیس ایسے انڈے کی شکل کا ہے تو کہا کہ آپ نے مجھے کہا کہ سلمان کدھر ہے میرا پوچھا سلمان کی در ہے تو لوگوں نے مجھے بلایا کہ حضور تمہیں یاد کر رہے تو آپ نے فرمایا سلمان یہ سونا جا کے دے دو تو یہ تمہارے تو میں نے کہا کہ رسول اللہ تو چالیس اوکیا ہے جو ہے یہ مقدار مجھے بہت کم لگی تو آپ نے کہا لے تو جاؤ لے تو جاؤ اس کے پاس کہنے لگے میں ان کے پاس لے گیا اور میں نے کہا پتا نہیں کتنا ہوگا اور اب کتنا باقی رہ جائے گا تو میرے آقا نے اس کو تولا تو وہ چالیس اوقیہ تھا سلمان کو اس میں بھی حیرت تھی کہ چالیس کیسے ہوگی دیکھنے کے اندر وہ چالیس نہیں لگ رہا تو کہنے لگے کہ اس یہ دوسری چیز بھی اللہ پاک نے اس کی, ان کی, اس کی پوری کر دی اور اس دن کے اس دن سے میں آزاد ہوں تو یہ صحیح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام ہے وہ اس طریقے کے ساتھ پھر ساری عمر باقی آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری آپ کے بعد بھی زندہ رہے اسی لیے اس عمر پر اللہ مذہبی کے بقول سلمان فارسی کی ڈھائی سو سالہ عمر کے اوپر سارے مورخین کا اتفاق کہ ڈھائی سو سال کی عمر ان کو ضرور ملی ہے اچھا اس کے بعد یہ تو خیر بیچ کا ایک واقعہ آ گیا تعمیر مسجد نبوی ہوئی ہے مسیح نبی کی تعمیر میں میں نے کچھ بات آپ کو پہلے ہی بتائی تھی ایک بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ یہ جو جگہ تھی جس پر آج مسیح نبوی کھڑی ہے اس کا جو وہ بالکل آپ چلے جائیں جو ریاض الجنہ اور جو درمیان کی جگہ ہے مسی نبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی پھر سے ایک توسیع ہوئی ہے پھر حیدر بکر کے زمانے میں یہ ویسی رہی ہے تو عمر کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے پھر عثمان کے زمانے میں توسیع ہوئی, ہوئی ہے پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں توسیع ہوئی, ہوئی ہے یہ بات کر رہا ہوں میں درمیان والی پرانی مسجد کی اس کے بعد تو پھر آپ کو پتا ہے کہ سال بس سال توسیع ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اس وقت موجودہ مسجد نبوی جو ہے وہ اس زمانے کے مدینہ منورہ سے بھی زیادہ بڑی ہو چکی ہے صرف مسجد پورے شہر سے زیادہ بڑی اس زمانے کا مدینہ شہر تو نہیں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب وہ گئے تو یہ پتا چلا آپ کو کہ یہ دو بھائیوں کی زمین ہے اور دونوں یتیم تھے سہل اور سہیل ان کے نام تھے اور یہ جگہ جو تھی یہ ان, ان کے کھجور خوش کرنے کی جگہ تھی میدان سا تھا چھوٹا سا اور اس کے اندر وہ اپنی کھجورے خوش کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو یتیموں کو ان کے چچا ساتھ آئے تو آپ نے کہا کہ یہ زمین ہم ٹکڑا خریدنا چاہتے ہیں یہ جو زمین ہے مسجد کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم بغیر معاوضے کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تو آپ نے قبول نہیں فرمایا آپ نے سیدنا ابر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس کی قیمت ادا کریں۔ ادو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قیمت انہوں نے کہی ہوگی یا جو بھی طے ہوئی ہوگی بعض روایتوں کے اندر وہ دس سونے کے دینار آتی ہے تو سونے کے دیناروں میں آپ نے اس کو خرید یہ پہلی بالکل ابتدائی مسجد تھی اس مسجد کو آپ سوچیں تو یہ بنیاد تھی تمام چیزوں کی آپ کے زمانے کے اندر یہ مسجد ہی مدرسہ بھی تھی یہی مسجد جو تھی یہ خانقاہ بھی تھی یہی مسجد جو تھی جہاد کا مرکز بھی تھی یہی مسجد جو تھی یہ عدالت بھی تھی اس کے علاوہ آپ کا کوئی آفس نہیں تھا آپ کا کوئی دفتر نہیں تھا کوئی اور ایسی اجتماعی عمارت نہیں تھی یہی ایک جگہ تھی جہاں پر سارا کچھ ہوتا تھا اور تمام دین کے شعبے جو ہیں وہ یہیں سے چلتے تھے جتنے واقعات آتے ہیں مثلا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ تشریف لائے مسجد کے اندر تو اس کے اندر ایک طرف علم کا حلقہ لگا ہوا تھا ایک طرف ذکر کا حلقہ لگا ہوا تھا تو دونوں صحابہ بیٹھے تھے اس کا مطلب ہے کہ علم تعلیم ہو رہی تھی اس میں ایک طرف پڑھنے پڑھانا ہو رہا تھا ایک طرف ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں اچھے کام ہیں دونوں اچھے کام ہیں جو مسجد میں ہو رہے ہیں لیکن اپنے بارے میں فرمایا کہ بوئس تو معلما مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے اور آپ علم کے حلقے کے اندر تشریف لے گئے کہ جو علم کی چہل پہل اس طرح یہ جیل بھی تھی جن لوگوں کو جیل ہوتی تھی اس زمانے میں اسی مسجد کے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا وہ بندہ یہاں بندہ رہتا تھا آپ کو بھی آتا جاتا دیکھتا رہتا تھا اور صحابہ کی عبادتیں بھی دیکھتا رہتا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمان بھی ہو جاتا اسی مسجد میں صحاب صفا بھی رہتے تھے اور وہ ان کی تعداد بڑھتی رہتی تھی کبھی وہ پچاس ہوتے تھے کبھی اسی ہوتے تھے کبھی سو کبھی ڈیڑھ ہو جاتے تھے مسجد انتہائی سادہ بنائی گئی تھی دیواریں اس کی مٹی کی تھیں کچی اینٹوں کی چھت کے اوپر کھجور کے شاخیں اور کھجور کے تنے ڈالے گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی دائیں آپ کے اگر آپ کا رخ مسجد کے اس کی طرف اچھا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ قبلہ جو تھا وہ قبلہ اول تھا تو مسجد اسی قبلے کے رخ کے اوپر بنائی گئی تھی کیونکہ اس وقت تک کبھی قبل قبل کی تحویل قبلے کا حکم نہیں آیا تھا وہ سترہ اٹھارہ مہینے کے بعد آیا تھا تو اس کے مطابق مسجد کو بنایا گیا تھا پھر اس کے ساتھ دو ہجرے بنائے گئے ایک حضرت سودا جن کے ساتھ حضرت خدیجہ کی افات کے بعد آپ نے سب سے پہلے نکاح فرمایا اور ایک حجرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر باقی اور یہ ہجرے بنانے کے بعد آہستہ آہستہ ازواج متحرات آپ کی زندگی میں تشریف لاتی رہی اور یہ ہجرے اس کے بعد جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے اچھا یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد ایسی سادی تھی کہ جب بارش ہوتی تھی تو پانی اس کے اندر آتا تھا حالانکہ اس کے چھت کو گارے کا لیپ بھی دیا گیا تھا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سو گز لمبی تھی اور سو گز چوڑی تھی اور تین ہاتھ تین گز گہری اس کی جو ہے وہ بنیادیں کھو دی گئی تھی تین دروازے اس کے اندر شروع کے اندر رکھے گئے تھے مسجد کے اندر ایک دروازہ اس اتوار سے مغرب کی طرف جس کو اب باب الرحمہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا باب الرحمہ اور ایک وہ دروازہ جس سے آپ تشریف لاتے اور لے جاتے تھے جس کو اب بھی یہی نام ہے اس کے باب جبر جس کو کہتے اور ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا تھا جس طرف قبلے کی دیوار ہے تو وہاں تو قبلہ تو نہیں تھا اس وقت اب بھی وہاں دروازہ ایما جس سے آتے ایم حرم جو ہے داخل ہوتے ہیں یہ دروازہ تو بعد میں بنایا گیا اور تھوڑا آگے بھی کر کے بنایا گیا لیکن یہاں پر چونکہ رخ قبلے کا یہ نہیں تھا ایک دروازہ یہاں سے یہ تین دروازے شروع کے اندر اس مسجد کے اندر رکھے گئے تھے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ سنسات ہجری کے اندر اس مسجد کی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں توسیع ہوئی مسنقی کی اور اس توسیع کے بعد اب جو ہمارے پاس مسجد کے اندر علامتیں ہیں جس کو میں, میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو مسجد کے درمیانی ستون یہ بات ہو رہی ہے پرانی ترکی مسجد جو, جو ترکی مسجد کہلاتی ہے آپ نے دیکھی بھی ہے تو یہ جو اس کے اندر جس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے جن ستونوں کے اوپر اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ حصہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت تھی یہ سات ہجری کے بعد والی چھت کی بات ہوتی ہے یہ پہلی والی چھت یکم ہجری والی کی نہیں ہوتی ساتھ ہجری میں آپ کی حیات مبارکہ کے اندر یعنی یہ مسجد ترکوں نے جو اب ایک اس کے اندر علامتیں لگا کر اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کی ہے اس زمانے کی مسجد کو یہ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری دور کی مسجد کو جس کی توسیع شدہ شکل جو تھی اس میں یہ بتا دیا انہوں نے اس کو محفوظ کر دیا کہ آپ کے زمانے میں چھت کتنے حصے کے اوپر تھی اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسجد کی جو حد تھی اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی چھت کے ستونوں کی طرف غور کریں گے تو سبز رنگ کی پلیٹیں ستونوں کی جڑ کے اندر لگی ہوئی ہیں ایک پورے قطار کے اندر یوں کر کے بھی یوں کر کے بھی اور یوں کر کے بھی سبز رنگ کی پلیٹ ہے اور وہ بالکل جہاں پر ستون چھت کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے اس جگہ پر لگی ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے ہاضا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حد تھی یہاں تک یہ مسجد سیدنا نہ عمر فاروق حضرت بغت صدیق کے زمانہ مختصر سا زمانہ تھا دو سوا دو سال کا تو اس کے زمانے آپ کے زمانے میں مسجد ویسی کی ویسی رہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس مسجد میں تھوڑی سی توسیع ہوئی ہے اور یہ توسیع جو ہے یہ اچھا پھر اس کے بعد قبلہ آپ کے حیات میں قبلہ بدل گیا قبلہ موجودہ طرف آ گیا تو وہ دروازہ بند ہو گیا جس دروازہ جو دروازہ قبلے کی سمت کے اندر تھا کیونکہ اس طرف قبلے کی دیوار آ گئی جہاں پر اب وقت قبلہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی دو دو صفیں کہہ سکتے ہیں آپ مسجد قبلے کی جانب بڑھائی گئی اور ایک طرف توج متحرات کے حجرے تھے اس طرف تو توسیع نہیں ہوئی دوسری طرف مزید تھوڑی سی توسیع عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہوئی اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس یہ مسجد اس زمانے کے اعتبار سے جو پختہ کہلا سکتی ہے تو وہ مسجد جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زمانے میں جب یہ توسیع ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ پتھر کا استعمال ہوگا ذرا مسجد بڑی ہوگی حالات بہت بدل عثمان غنی کا زمانہ بہترین فتوحات کا غنیمت کا زمانہ تھا اور خوب مسلمانوں کی کشائش بھی تھی تو جب حضر عثمان نے مسجد کو ذرا بہتر تعمیر کرنا چاہا تو صحابہ کرام کی بڑی جماعت کو اس کے اوپر شکال اور انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح کچا اور سادہ رہنے دیا جائے اب ضرورت تھی لوگ بڑھ رہے تھے اتنا بڑا وہ ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا اسلامی م... آپ کے زمانے کے مدینہ منورہ سے ہٹ کر اسلامی ریاست کی سرحدیں کہاں سے کہاں جا چکی تھی عثمان غنی کے زمانے میں اس کے مطابق ظاہر بات ہے مرکز تو مسجد ہی چل رہا تھا تو اس لیے یہاں پر ضرورت تھی تعمیر کی تو حضرت عثمان نے اس موقع پر جو اپنے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے بہت کہ من علی اللہ مسجد یب تغی بھی وجہ تو کہا کہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ تعالی کے لیے اب تغیب ہی اس میں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اسے مسجد بنائی تو اللہ جل اس کے لیے ویسا ہی محل جنت کے اندر بنائیں گے تو بن اللہ لہو بیتن فلجن دوسری روایت کے اندر آتا ہے ہے کہ لہو مصطل فلجنا اسی کے مثل اللہ جل شاہ اس کے لیے جنت کے اندر محل یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں اس لیے بعض لوگوں کو یہ اس بات کا چونکہ اس روایت میں جو اس وقت میرے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ جان و اس کے لیے مفل حفل جن اسی کے مثل جنت کے اندر بنائیں گے جیسا جیسی مسجد دنیا میں بنائے گا ویسی مسجد اللہ ویسا محل اس کے لیے جنت میں بنائیں گے اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے اپنی شان کے مطابق گھر جنت کے اندر اس کے عثمان غنی فرم نے یہ حدیث صحابہ کو سنائی اور کہا کہ دیکھو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے اوپر جنت کا جنت کا گھر کی وہ دی ہے بشارت دی ہے اس لیے میں اس مسجد کی توسیع کرنا چاہتا ہوں اور اس کو صحیح مانوں کے اندر بنانا چاہتا ہوں تو بہرحال یہ پھر انتیس ہجری کے اندر حد اسمان غنی کے زمانے کی تعمیر شروع ہوئی اور دس مہینے کے اندر اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور وہ تقریبا تقریبا قبلے کی جانب تو یہی جگہ ہے یہ جس جگہ آج بھی ایم مسجد نبوی ایم حرم نبوی جس مسلح کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں عثمان غنی نے جہاں پر مسلح ڈالا تھا اور ان کے زمانے کی ہے البتہ یہ جو اس کی جو دوسری طرف ہے جہاں باب السلام اور باب الرحمہ اور یہ دروازے ہیں باب بکر اس طرف کی جو توسیع ہے یہ دروازے اس وقت جہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی توسیع ہے امر بل عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی توسیع میں قبلے کی جانب توسیع نہیں ہوئی اس سمت کے اندر توسیع ہوئی اور وہیں پر آ کر وہ رک گئی ہے اس کے بعد سے پھر اس سمت کے اندر آپ دیکھیں تو مسجد نہیں ب... نہ قبلے کی سمت میں عثمان غنی کی توسیع سے آ کے نہیں گئی اور اس سمت کے اندر Uh, عمر بن عبدالعزیز کی توسیع سے مسجد آگے نہیں گئی باقی پھر پورا شہر مدینہ کا جو مسجد میں آیا وہ مختلف زمانوں کے اندر ترکوں کے دور میں بھی آتا رہا اسے پہلے بھی آتا رہا اور اب موجودہ uh, سعودی حکمرانوں کے زمانے میں شافات کے زمانے میں مشہور توسیع ہوئی ہے پھر شاہ عبداللہ کے زمانے کے اندر بھی توسیع ہوئی ہے اور یہ کام کم و بیش مسجد نبوی کے اندر چلتا رہتا ہے یہ اس لیے بہت مبارک اور بڑی اہم ترین چیز ہے مسجد نبوی کی تاریخ پر مستقل کتابیں لکھی گئیں صرف مسجد نبوی کی طرح اس کی توسیع پر اس کی ایک ایک چیز کے اوپر اس کی کس طرح اس کو سارا بنایا گیا کیا چیز کیسے لگائی گئی کہاں کیا ہوا کیونکہ اس کی بہت بڑی تاریخی اہمیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھی یہی آپ کی خانقاہ تھی یہی وہ آپ کا تمام دینی کام ہوگا یہ جہاد کا مرکز تھی لشکر یہاں سے روانہ کیے جاتے تھے یہ آپ کی عدالت تھی یہاں بیٹھ کر آپ نے سارے فیصلے صادر فرمائے اپنی اپنی حیات مبارکہ کے تمام فیصلے آپ نے اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر ان کو صادر فرمایا تو اس لحاظ سے اس کی اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے مسجد نبی کی سیرت النبی کے اندر اس کے بعد آ, اس سے تھوڑا سا آگے چل کر ایک جنازے کی جگہ طے ہوئی آج میرا خیال تھا کہ میں دو چیزیں اور کر لوں گا تو سد سد دوسری سدی ہجری میں چلے جائیں گے لیکن بات پوری نہیں ہو سکی دو, دو باتیں کم سے کم اس کے ساتھ یا کم ہجری کی میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں ایک جو ہے وہ کہ موخت مواخت کا مطلب ہوتا ہے بھائی, بھائی بنانا مواخت دو دفعہ ہوئی ہے اور ایک جاتی ہوئی ہے ایک پانچ چھ مہینے کے بعد ہوئی ہے اس میں آپ نے ایک ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھی بھائی بنایا باس کے اندر مہاجر کو مہاجر کا بھائی بھی بنایا یہ موقعات میں ضروری نہیں کہ ہر طب سے انصاری اور مہاجر تھا مہاجر کا مہاجر کا بھائی بھی بنایا اور صحابہ کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ذمے لگایا کہ آپ اپنے اپنے بھائی کو ہر بندہ اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کی یوں کہ اس کی کفالت کریں دیکھیں یہ جو نظام ایسے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رش اسی لفظ اخوت اور مواخات اور اخی اور اخ جس کو بھائی عربی کے اندر کہتے ہیں تو یہ بھائی بندی کے رشتے قائم کیے ایک بندہ دوسرے بندے کو سنبھالے ایک بندہ دوسرے بندے کو کھڑا کرے معاشرے کے اندر یہ اس سے, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی سنت ہے جو آج ہم سے رہ گئی ہے آج ہمارے درمیان کسی کو کھڑا کرنے کا نظام نہیں ہے اگر ہم کسی کو اپنا ملازم بنا لیتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے یہ اس کی نسلیں بھی ہمارے ملازم رہیں اور یہ ہمارا نوکر رہے ہمیشہ ہمیں کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کھڑا کر دیں اور یہ خود مختار ہو جائے صحابہ کے درمیان وہ لوگ جو صحابہ کے غلام تھے ایک زمانے کے اندر وہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر بڑے بڑے تاجر بن گئے اور صحابہ نے ان کو کھڑا کیا باقاعدہ ان, ان کو ان کو سپورٹ کیا تو ہمارے پاس بھی اگر کوئی بندہ آ جائے اور کچھ وقت کے لیے وہ مجبوراً ہماری کو ملازمت کرنے پر آمادہ پر اس کو کرنی پڑ جائے ہمیں اس کی اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو تعلیم دلا دیں اس کو کوئی اسکل سکھا دیں اس کا اگر ویزا لگ سکتا ہے کہیں باہر کے ملک جا کر وہ ذرا بہتر کما سکتا ہے اس کو باہر بھیج دیں آپ کو اللہ تعالیٰ دوسرا ملازم دے, دے دے گا دوسرا بندہ دے دے گا یہ خواہش نہ رکھیں کہ جو بندہ میرے پاس ملازم بن کر آ گیا ہے اب یہ ساری عمر میرا ملازم رہے اور بس یہ کہیں بھی کسی اور جگہ نہ جا سکے یہ نہیں کرنا چاہیے اگر کبھی بھی آپ کا ملازم آپ کے پاس آئے کہ مجھے بہتر میرے لیے کوئی صورت بن رہی ہے تو آپ کو خوش دلی کے ساتھ اس کو اجازت دینی چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے بہتر طریقے کے ساتھ یہ ہے دیکھیں یہ جو لوگ آج ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں شرعن اسلامی اعتبار سے یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے درمیان چاہے ملازم ہو چاہے مالک ہو چاہے کوئی بھی ان کے درمیان اخوت کا ایک رشتہ ایسا ہے جو امت ہونے کے اعتبار سے ہے یہ ہم لوگوں نے اس کے اندر اتنا بڑا فرق ڈال دیا حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے جب صحابہ کے درمیان ہر قسم کے کام کرنے والے لوگ تھے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کا چھوٹا بڑا ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا جس آج کل ہوتا ہے کہ صحابہ کے اندر جو پیشوں سے وابستہ صحابہ تھے کیا ان صحابہ کو کسی بھی اعتبار سے کم تر سمجھا گیا ان کی نسبت جن کے پاس زیادہ پیسہ تھا جیسے سعید عبد الرحمان اب کتنے مالدار ثابت تھے لیکن اس بنیاد پر ان کے مال کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو معاشرے کے اندر فضیلت ان کو فضیلت حاصل ہے تو اشرم بشرا ہونے کی وجہ سے کہ اس کے اندر وہ داخل تھے آج ہمارے درمیان ایک معاشی تقسیم پیسوں کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان قائم ہوئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں فلانا بندہ ایک ہم دو تین قسم کی تقسیمات ہیں اس تینوں تقسیمات کی بنیاد پر اسلامی معاشرے میں چھوٹائی بڑائی قائم نہیں ہوتی نہ نصب کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ فلانا جو فلانی برادری کا ہے اور فلانا جو فلانی قوم کا ہے اس بنیاد پر اس کے اندر کوئی کوئی وہ زیادہ عزت کا مستحق ہے ایسا نہیں یا فلانے کے پاس پیسہ زیادہ ہے فلانے کے پاس پیسہ کم ہے یہ بھی نہیں ایک ہی پیمانہ ہے انسانوں کے درمیان عزت اور ذلت کا اور وہ اللہ جل شانوں کا قائم کردہ پیمانہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے جو سب سے زیادہ صاحب ایمان ہے وہ زیادہ عزت کا لائق ہے زیادہ تقریم کا لائق ہے زیادہ زیادہ اس قابل ہے اس کے علاوہ یہ باقی سارے کے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے تو آپ نے مواخت بنا کر انصار اور مہاجرین اور انصار کو ایک لڑی میں پرو دیا یہ خیال لوگوں کا ختم ہو گیا میں مہاجر ہوں میں انصاری ہوں یہ خیال ختم ہو گیا میں اوس سے ہوں میں خزرت سے ہوں میں قریش سے ہوں میں فلانی جگہ سے ہوں میں فلانی جگہ سے ہوں سب کو ایک ایک ایک, ایک کر دیا اور انصار نے حق ادا کر دیا سنبھالنے کا اپنے کاروباروں میں شریک کر دیا اپنے کھیتوں کے اندر شریک کر دیا ہر چیز کی ان کو آفر کی لیکن مہاجرین نے بھی بڑی غیرت اور استقناہ کا ثبوت دیا عدب ابن عوف کہتے ہیں مجھے جس کا بھائی بنایا گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میری یہ چیزیں اور یہ ساری کی ساری میں عادی کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو،, جو اس کے پاس ایسٹس تھے جو اس کی جتنی ملکیت تھی کہتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت طافرمائے تمہارا مال اللہ پاک تمہیں نصیب کرے میں تمہارے مال سے گوشے لوں گا مجھے تم صرف بازار کا راستہ دکھا دو اور میں خریدنے بیچنے والا آدمی ہوں تاجر آدمی ہوں میں خود بازار کے اندر زیرو کیپٹل سے مدینہ کے بازار میں سیدنا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی نے اپنی تجارت کا آغاز کیا اور اسی, اسی شہر میں اللہ نے اس زیرو کیپٹل سے شروع ہونے اور اپنے مسلمان بھائی کی پیشکش کو یعنی جسے کہنا چاہیے شکریہ کے ساتھ انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرمایا اور اس کے باوجود جو ہے وہ جب وہ وہاں پہنچا وہ وہاں اور وہ دن بھی ان کی زندگی کے اندر آیا کہ ان کا مال جب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتا تھا جی بعد میں سبق بیان کے دوران نہ کوئی پرچی آخر میں دیا کرے نہیں نہیں پرچیاں بعد میں دیا کریں سارا بیان آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پرچی دینے کے لیے کسی اور کو دے دیا کریں پرچی آگے آ جائے کرے گی تو اور ان کا زندگی کے اندر وہ دور بھی آیا کہ ان کا جب تجارتی کافلہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا تو صحابہ معائشہ کے پاس بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین ہل گئی قافلوں کی اونٹوں کے ایک اتنے بڑے قافلے کی مدینہ میں داخل ہونے کے اوپر تو کسی نے کہا کہ شاید زلزلہ آیا تو کہا کہ اٹھ کے کہا کہ دیکھو کیا ہوا ہے زلزلہ آیا تو کہا دیکھا کہا نہیں جی عبدالرحمان ابن عوف کا تجارتی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا اور یہ اس کی تو اللہ جل شاہ کو اس حد تک اس کے بات رکھیاں یہ اس مواقع کی برکت تھی اور اس مواقعات کے اندر ایک دوسرے کو سنبھالنے سے معاشرے میں ایسے اللہ جل شاہ ہر شخص کو اس قدر اوپر لے کر گئے آج اسلامی معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مواقعات کے رشتے قائم کیے جائیں کمزوروں کے ساتھ لاچاروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بے بس لوگوں کے ساتھ معاشرہ اجتماعی طور پر بھی اور لوگ انفرادی طور پر بھی ایسے ان کے ساتھ ایک تعاون کا مزاج بنائیں کہ ان کو اس بحران سے اور اس کرائسس سے ان کو نکالیں ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اسے کسی انسان کو نکال دیا جائے اللہ جال شاہ اس کے بعد اس کے لیے بھی راہیں کھول دیتے ہیں اور جو نکالنے والا ہے اس کی فکر کرنے والا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ اللہ جل شاہن اس کی راہیں کو شادہ فرماتے ہیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے